بسم اللہ الرحمن الرحیم پچہترواں مکتوب ترک دنیا کے بیان میں میرے عزیز بھائی شمس الدین خدا تمہیں زاہدوں کی بزرگی عطا فرمائے اچھی طرح سمجھ لو کہ عبادت درست نہیں ہو سکتی جب تک دنیا کا خیال نہ چھوڑ دے کیونکہ جب تمہارا ظاہر دنیا طلبی میں مشغول اور تمہارا باطن ارادت کی طرف مائل ہو تو کوئی عبادت کیوں کر بجا لا سکتے ہو دل تو خدا نے ایک ہی دیا ہے جب ایک کام میں مشغول ہو تو دوسرا کام نہیں کر سکتا دنیا اور آخرت کی مثال پورب اور پچھم کی طرح ہے جب ایک سے قریب ہوگے تو یقیناً دوسرے سے دور ہو جاؤ گے حضرت ابو دردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے چاہا کہ کسی طرح دنیا اور اقبا کو ایک ساتھ جمع کر دوں اور عبادت اور تجارت کو ایک مقام پر ملا دوں لیکن ہزار کوششوں کے باوجود بھی ایسا نہ ہو سکا آخر وہ دنیا کو چھوڑ کر آخرت اور تجارت کو خیر بات کہہ کر عبادت کی طرف متوجہ ہوئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اگر دنیا او اقبا کسی کو ایک ساتھ جمع کسی کو ایک ساتھ جمع ہو سکتی تو وہ شخص میں ہی ہو سکتا تھا کیونکہ خدا نے مجھے اتنی طاقت دی تھی اعمال کی قیمت دنیا کو ترک کر دینے سے بڑھ جاتی ہے جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس عالم نے دنیا ترک کر دی ہو اس کی دو رکعت نماز تمام عابدوں کی قیامت تک کی عبادت سے خدا کے نزدیک زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے جب دنیا چھوڑنے سے عبادت کا یہ مرتبہ ہو جاتا ہے تو ہر ایک طالب عبادت کا فرض ہے کہ دنیا کو چھوڑ دے مگر یہ جاننا چاہیے کہ دنیا میں زہد کے معنی کیا ہیں تو سنو ہمارے علماء کے نزدیک ظہد کی دو قسمیں ہیں ایک وہ زہد ہے جو بندے کی قدرت میں ہے دوسرا وہ جو بندے کے اختیار سے باہر ہے جس کو بندہ کر سکتا ہے وہ تین چیزیں ہیں پہلی دنیا میں اس چیز کی طلب ترک کر دینا جو اس کو حاصل نہیں دوسرا اپنی ذات سے ایسی چیزوں کو دور کر دینا جن کا تعلق دنیا سے ہے اپنے باطن سے دنیا دنیاوی خواہشات کا ترک کر دینا لیکن وہ زہد جو قدرت سے باہر ہے وہ یہ ہے کہ زاہد کا دل پر دنیا کا خیال سرد پڑ جائے اور اس کی کوئی کشش باقی نہ رہے جب بندہ زہد مقدور بجا لاتا ہے یعنی جو سر نہیں وہ نہیں مانگتا اور جو پاس ہے اسے دور کر دیتا ہے اپنے دل میں اس کی خواہش بھی نکال دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے فضل اس کے کرم سے زہد غیر مقدور بھی اسے حاصل ہو جاتا ہے یعنی اس کا دل دنیا سے پھر جاتا ہے بعض بزرگوں کے نزدیک اسی کو زہد حقیقی کہتے ہیں اس امر میں مشکل ترین کام دل سے دنیاوی خواہشات کا دور کر دینا ہے تم بہت سے نا... تارک دنیا لو... لوگوں کو دیکھو گے کہ وہ دیکھنے میں تو تارک دنیا نظر آتے ہیں لیکن ان کے باطن میں دنیا کی محبت ہوتی ہے تو بڑی مہم سر کرنا یہی ہے کہ دنیا کی خواہش ہی دل سے نکل جائے اصل کام یہی ہے کہا جاتا ہے کہ جب بندہ ان دو چیزوں پر قائم ہو جاتا ہے یعنی جو اس کے پاس نہیں ہے وہ نہیں مانگتا اور جو ہے اسے دور کر دیتا ہے تو خداوند تعالی اس کو توفیق عنایت کرتا ہے کہ دنیا کی طلب بھی اس کے دل سے نکل جاتی ہے اگر کوئی شخص ساری دنیا کی ملکیت سے ہاتھ اٹھا لے تو وہ بھی زہد کے مقام پر نہیں پہنچ سکتا جب تک اس کی طلب سے اپنے دل کو خالی نہ کر دے کیونکہ طلب میں رغ پائی جاتی ہے اور رحبت و زہد آپس میں ایک دوسرے کی زد ہے ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے دوسرے یہ کہ زہد کے امام انبیاء علیہم السلام ہوئے ہیں ساری دنیا کی ملکیت حضرت محتر سلیمان علیہ السلام کو دی گئی تھی پھر بھی بے شک و شبہ اب ظاہر تھے اس سے ثابت ہو گیا کہ باوجود ملک کو دولت کے دل میں طلب نہ رکھنا افضل و بہتر ہے اس خالی حادثے کے اس کے دل میں طلب باقی ہو اگر تم سوال کرو کہ زہد کا حکم دنیا میں فرض ہے یا نفل تو سنو زہد حلال میں ہوتا ہے یا حرام میں حرام میں فرض ہوتا ہے اور حلال میں نفل جو لوگ عبادتوں میں استقامت حاصل کر چکے ہیں ان کے نزدیک زہد حرام مردار کھانے کے برابر ہے جو اشد ضرورت کے وقت مصلحت وقت کے انداز سے کھا سکتے ہیں اور حلال چیزوں میں زہد یہ تو خاص ابدالوں کا حصہ ہے کیونکہ ان کے یہاں حلال بھی مردار کا درجہ رکھتا ہے ضرورت کے وقت بس اسی قدر کھا سکتے ہیں کہ بغیر اتنا کھائے چارہ نہیں اگر اتنی طاقت نہ رکھتے ہوں تو طلب کی اجازت دی جاتی ہے لیکن طلب میں یہی نیت ہو کہ اس کے ذریعے عبادت کی طاقت حاصل ہو اور بغیر کسی فکر اور تردد کے بندگی بجا لا سکے خواہش نفس لذت و راحت اور آرام کو اس میں کوئی دخل نہ ہو جب تمہاری طلب کی یہ نیت ہوگی جو کہی گئی تو یہ دنیا طلبی نہیں بلکہ خیر طلبی ہوگی کہ میں یستم بالعبادتی بالعبید عبادہ جو چیز عبادت میں مددگار ہو وہ بھی عبادت میں داخل ہے یہ فیصلہ شدہ مسئلہ ہے اس سے زہد میں کوئی حرج نہیں ہوتا اور زہد کے دائرے سے خارج نہیں کرتا بزرگوں نے کہا ہے کہ زہد تمام نیکیوں کی بنیاد ہے اور حالت پسندیدہ اور مقامات محمودہ اس کے بغیر حاصل نہیں ہوتے مرید کی پہلی منزل یہی ہے کہ جڑ کو مضبوط کرے جب تک جڑ مضبوط نہ ہوگی دوسرے مقامات بھی درست نہ ہوں گے کیونکہ البن البنا او خراب بنیاد پر تعمیر بھی خراب ہوگی بزرگوں کے گروہ کا کہنا ہے کہ دنیا میں جس کا نام زاہد مشہور ہو گیا اس نے ہزاروں نیک نامیاں پائیں اور جس کے نام کے ساتھ رغبت منسوب ہو گئی اس نے ہزاروں ناپسندیدہ نام اختیار کر لیے اس لیے امام نصیر آبادی علیہ الرحمہ نے کہا ہے کہ زاہد دنیا میں مسافر ہوتا ہے اور عارف اقبا میں مسافر ہوتا ہے خواجہ امام احمد حنبل الرحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ آپ نے کہا زہد کے تین طریقے ہیں ایک حرام چیزوں کا چھوڑ دینا یہ عوام کا زہد ہے دوسرے وہ حلال جو فضولیات میں داخل ہیں ان کا ترک کرنا یہ خواص کا زہد ہے تیسرے ان چیزوں کا ترک کرنا جو بندے کے دھیان کو خدا سے ہٹا کر دوسری طرف مشغول کرے یہ عارفوں کا زہد ہے اس تقسیم سے شعرا کی نظمیں اور مشائخین کے کلمات مدہ و ذم اچھی طرح سمجھ میں آ جاتے ہیں اور کوئی غلطی واقع نہیں ہوتی خواجہ فضیل بن عیاد رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ خداوند تعالی نے تمام برائیوں کو ایک خانے میں رکھا جن کی کنجی دنیا کی محبت ہے اور تمام نیکیوں کو اس خانے میں جمع کر دیا جس کی کنجی ترک دنیا ہے یاد رکھو اے بھائی جب تک تم حسد سے بھرے ہوئے جسم اور اپنی ناپائیدار ہستی کے گرد نہ پھرو گے بات نہیں بنے گی کیونکہ ریشم کا کیڑا جب اپنے چاروں طرف گھوم کر ریشم کا کویا بناتا ہے اور سانس بند کر کے اس کے اندر قید ہو جاتا ہے اور جان کی بازی لگا دیتا ہے تب کہیں جا کر ریشم پیدا ہوتا ہے ذرا تم بھی تو اپنے نفس کی اندھیری کوٹھڑی سے باہر آؤ امید و خوف کے قابے کی کا طواف کرو اور زہد و کے جاہ کی منزل میں بیٹھ جاؤ تاکہ کل جب قیامت کے میدان میں معرفت کے انوار لے کر سامنے آؤ تو دوزخ کو بھی برداشت کی طاقت نہ ہو اور تم سے فریاد کرنے لگے جر یا مومنو فن نور اک ف اے مومن جلدی سے گزر جا کیونکہ تیرا نور میرے شولوں کی لپک کو ٹھنڈا کر رہا ہے یعنی اے مومن سلامتی کے ساتھ آگے بڑھ جا مجھے خوف ہے کہ تیرے ایمان کی روشنی میری ہستی کو نہ مٹا دے اب مجھ میں ذرہ برابر بھی سوزش باقی نہ رہ جائے بھائی تم, نے اب تم اپنے گناہوں کو کیا دیکھتے ہو اور اس آب و خاک کی کمتری اور حکارت پر کیوں نظر ڈالتے ہو دیکھنے کی چیز تو یہ ہے کہ وہ خود بدولت تمہارے ساتھ ہے تم لاکھ چاہو کہ تم سے کوئی گناہ سرزد نہ ہو مگر یہ بات تمہارے بس کی نہیں کیونکہ تم ہی وہ مخلوق ہو کہ گناہ کرو اور وہ وہی ذات ہے جو بخشش کرے جس میں جو صفت ہوتی ہے وہی ظاہر ہوتی ہے دیکھو خداوند بندے فرماتا ہے کہ اے بندے اگر تیرا پیشہ معصیت کرنا ہے تو میری صفت بخشش اور مغفرت ہے جب تو اپنا کام نہیں چھوڑتا میں اپنی صفت سے کیوں کر بات نبيع عبادي إني أنا الغفور الرحيم میرے بندوں کو پیغام پہنچا دو کہ میں بخشش اور رحمت کرنے والا ہوں اس کے تو یہ معنی ہوئے کہ اگر تو گناہوں میں آلودہ ہے تو میرا ہے اور اگر متی و فرما بردار ہے تو میں تیرا ہوں اور جانتے ہو کہ گناہ کے وقت جو تم کو جاہل کہا گیا اس کے کیا معنی ہے یہ کہ تم کو جاہل بنا کر تمہاری بخشش کرے جیسا کہ آدم علیہ السلام کو کہا انکانہ غلومن جوہلا وہ بڑا ظالم اور جاہل تھا اور یہ جو شہادت کے وقت تم کو عالم کہا جانتے ہو کیوں اس لیے کہ تم کو قبول کرے شاہد اللہ انَََّ العلم اللہ اس کے فرشتوں اور علم والوں نے گواہی دی کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں اور طاط و عبادت کے وقت جو ضعیف کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ آجز و مجبور سمجھ کر تمہارے قصور معاف کر دے خلق قل انسان و دعیف انسان بہت کمزور پیدا کیا گیا ہے والسلام